دیکھیے یہ تو اولاد وظاہف کا معاملہ ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کر ایت ال کرسی اگر امام فرضوں کے بعد کوئی ایسی دعا کر رہا ہے کہ جو دعا قرآنی آیات پر مشتمل ہو تب تو اسے سنا جائے گا سر پہ ہاتھ رکھ کے ایت ال یا تو دعا کے بعد پڑھے آ اس لیے قرآن کا حکم یہ ہے وہ ازاقر القرآن فسٹ میں او لہ و ان سے الم تر جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنیں خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ جب امام ایسی دعا کر رہا ہو جو قرانی آیار پر مشتمل ہے تو تو ایت ال کرسی اس وقت پڑھنا صحیح نہیں اس کو سننا فرض ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے ایک بار